وقوف ابن عمر رضی اللہ عنہما یعنی وقوف عرفہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا طرز عمل اور دعائیں عن ابی مجلا قال فلما فلم العصر وقف بعرفته عرف فجا علی عرفہ اویّحی اوقال یمد قال, يمد قال ولا أدري لعله قد قال دون أذنيه وجعل يقول الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد اللهم اهدني بالهدى فوفقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى ثم مع اردو ادئی فیس ما كان انسان قاری امبفات حاطل الكتاب ثم مع ادو فیر فعد مثل ذلك حضرت ابو مجلس رحمت اللّہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رضی عنہ عرفات میں عصر کی نماز سے فارغ ہو کر ہاتھ اٹھا کر وقوف میں مشغول ہو جاتے اور یہ کلمات اور دعا پڑھتے اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر ولی وحدہ له وحد لہملک الحمد اللہ محدینی بالخدا و وفقنی بقوا وغفلی فلآرتی ولا یا اللہ مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ اور تقوی کے ذریعے مجھے توفیق دے اور مجھے دنیا و آخرت میں بخش دے اس کے بعد ہاتھ نیچے کر لیتے اور جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑی جاتی ہے اتنی دیر خاموش رہ کر پھر ہاتھ اٹھاتے اور اسی طرح دعا فرماتے جس طرح اوپر بیان ہوئی ہے